یہ اشعار جو پیش حکمت ہے آج میرے مرشد محبوب سیدی سردی مطلب محبوبی خرشدی اور مولا عارف اللہ مجدد زمان اور مولانا شاعر کی محمد کا سامان کو لانے کے اشعار ہیں میں بتاتا رہتا ہوں کہ اشعار ایک تو <تصفيق> بنائے جاتے ہیں لکھے جاتے ہیں اور ایک اشعار وارد ہوتے ہیں اس میں انسان کی کاوش کوشش محنت اور کچھ نہیں ہوتی بلکہ وہ محض اللہ تعالی کی اثار ہوتی ہیں اور اشعار کی بھی الگ الگ قسمیں کوئی اشعار کی کسی خدا سے حاصل کرنے والے غیر اللہ سے لگانے والے اور کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جو جس میں کوئی فائدہ فائد ہی کوئی بھی فائدہ ہی کوئی جیسے ایک شاعر تھا ہندوستان کا اس کو کسی نے شعر لکھ کے بھیجا اور اسے کہا کہ وہ اس کو یہ ثابت کرنا تھا کہ میں بھی کچھ ہوں تو اس نے یہ اپنی قابلیت بتانے کے لیے اس نے کہا کہ یہ پیدل نہیں ہوا ہے یعنی یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ الجہ میری یہ فن کام کر رہا ہے تو اس نے جواب میں لکھا کہ سبھی شیر بڑا بدبو گا ایسے ہی ایک شخص نے شیر کہا اور کسی کو اطلاع کے لیے بھیجا تو, کہ جی تو اس نے کہا جی شیر آپ نے عجیب کہا ہے اس میں تو اس کو مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی مطلب تو ہو شیر کا اس نے کہا میں شیر پہلے کہتا ہوں مطلب والی میں ڈالتا ہوں میں مطلب ڈالا ہی نہیں سمجھا ایسے بھی اشعار ہوتے ہمارے دوست سناتے ہیں کہ آس پاس نے ایک شعر کہا کھڑکی میں جا کے دیکھا گلی میں کوئی نہ تھا اور گلی میں جا کے دیکھا کھڑکی میں کوئی نہ تھا ایسے اشعار بھی ضرورت کرتے ایسے بعض اشعار جو ہیں حکمت آنے دیکھتے اس میں حکمتیں ہوتی ہیں نصیحتیں ہوتی ہیں اور بعض ایک اشعار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہم سے کہتے ہیں اللہ کی تعریف اس میں بیان کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ اللہ عمہ نقل ہم دکل لدی تفول اللہ آپ کی سب بہترین ہم وہ جو آپ خود اتنی حمد اس سے اچھی ہم کیا ہوگا خیر امان حقوض جو ہم ہم آپ کے ہم بیان کرتے ہیں آپ کے ہم اس سے بھی زیادہ دیکھتے ہیں اللہ سے زیادہ کون اپنی ہم بیان کر سکتا ہے اللہ کر من ما نقول تو ایک ہم کے اشعار ہوتے ہیں اللہ تعالی کی تعریف اور ایک اشعار ہوتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے جس کو ہم ناز شریف کہتے ہیں یہ یہ سارے اشعار عبادت ہیں اللہ کی حمد بیان کرنا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد بیان کرنا ثنا تعریف کرنا یہی بھی عبادت تھی اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سنت صاحب سب اللہ عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سدت میں صحابہ کی شان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہتے تھے تاریخ اشعار میں تعریف کرتے تھے اس کو ناد کہتے ہیں جیسا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نن مشہور ہے فتیقہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نوم اور میرے منشد نے برمایا کہ تئی صحابہ شاعر تھے تئی صحابہ یہ جو پرانے پاک میں شاعروں کی ندی آئی ہے یہ وہی شعراء ہیں جو فضول شعر کہتے ہیں یا بادشاہوں کی چھوٹی تاریخ کرتے ہیں اور یہ اشعار جو, جو اور بعض اشعار ہیں اس سے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اللہ اصل اشعار ہوتے ہیں جس سے اخلاق وضیلا کی صفائی ہوتی ہے اور اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے تو ان اشعار میں سے یہ اشعار یہ ایک بڑا مجموعہ ہے میرے اشعار کا جو بنائے ہوئے اشعار نہیں اس میں اکثر اشعار میں حضرت نے یہاں حاصل میں تحریر بھی فرمایا ہے اور شروع میں اس کے مقدمے کتاب میں یہ بھی فرمایا ہے کہ ان میں سے اکثر اشعار آدھی رات کو اچانک ہاتھ کھل گئی اور توادم کے ساتھ جیسے بارش ہوتی ہے اور توازن کے ساتھ وہ اشعار دل پر وارض ہوئے وہ ہو اور نقل کر کے اس کو تحریر کر دیا کاغذ سے منتقل کر دیا دل کی واردات کو کاغذ سے منتقل کرتی دیا شاعری مد نظر ہم کو نہیں وارداتیں دل لکھا کرتے دل پر جو اللہ تعالیٰ کی خود کی اجلیات اور ان کی محبت اور ان کی عطاؤں کی واردات ہوتی ہے اس کو کاغذ سے منتقل کرتے ہیں ایسے جو وعد ہم یہاں تقسیم کرتے ہیں یہ کوئی حضرت کے لکھے ہوئے باز نہیں ہے یہ بیانات ہیں جن کو لکھ لیا گیا اور ان کو شائع کر دیا گیا تو یہ جو اشعار ہیں بخاری شریف میں حدیث شریف کی ہے بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نہ میں شعر حکمت اس پہ بھی لکھا ہوا ہے شروع بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ شک بعض اشعار حکمت عامر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار سنے بھی اور سنوائے بھی تو ایسے ہی ایک صحابی خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تمہیں فلاں فلاں حکیم کے اشعار یاد ہیں زمانے جائے گی پہلے کی دیا رسول اللہ یاد ہے فرمایا سناؤں وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اشعار سناتا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے اور سناؤں پھر, سناؤ سناؤ پھر فرمایا اور سناؤ یہاں تک کہ میں نے سو سے زائد اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یہ جو اشعار ہیں یہ بھی یہ اللہ کی محبت میں کہے گئے اشعار اور ان سے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کو سننا بھی ایک ہے قلب کی صفائی ہوتی ہے دین کا شوق پیدا ہوتا ہے اللہ کی محبت کا شوق و ذوق پیدا ہوتا ہے اس لیے اشعار سنا جاتے ہیں دوسری بات یہ بھی ہے میرے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں بھی. یہ ارشع سے مجھے جو ہے میری مدد ہو جاتی ہے اور انہیں اشعار میں سے اللہ کو جو منظور ہوتا ہے مجھے مضامین بھی مل جاتے ہیں کوئی حضرت کی بات یاد آ جاتی ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں تو میرے اپنے اپنی تو کوئی چیز نہیں ہے بس وہ عضرت سے ایک شعر سنا نقل ارشادہ سے نہیں ہوں نقلیں ارشادات منشید می کنک آنکھیں مردم می کنک وہ سینا فرماتے ہیں کہ میں دوسرے اپنے شہر کے اشعار کو نقل کر دیتا ہوں ارشادات کو نقل کر دیتا ہوں جیسے کہ پتھر انسان کو جو دیکھتا ہے ویسے وہ کرنے لگ جاتا ہے پتھر ہے نا نقل کرتا ہے انسان کی تو وہ جیسے انسان کرتا ہے وہ ویسی بالکل ویسی حرکت کر کے دکھائے گا تو ایسے ہی جو ہے اولیاء اللہ کی نقل میں جو ہے وہ یہ نقل ہی ہے بس وہ بھی ٹوٹی ٹوٹی ہے حال ہے اور اس کے آگے فرمایا کہ نقل کی حرکت سے لیکن کیا عجب نہیں اصل کی حرکت سے لیکن کیا عجب نقل سے بھی ہو وہ وہی ہے نقل کرنے سے بھی یعنی یہ ایسے اولیاء اللہ ایسے مقبول حق ہوتے ہیں کہ ان کی نقل کرنے والا جو ہے وہ بھی ودایت کے درجے پر پہنچ جاتا اللہ تعالیٰ اس کا اس کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر تھے تو یہ ہے مسجد ہمارے یہاں آنے کی اور آپ حضرات کے یہاں جمع ہونے کی میں اسی نیت سے آتا ہوں اپنے مشجد کے دکھائے ہوئے طریقے پر کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے محبت کے خدے میں آپ حضرات کے یہاں قربانی کے سستے میں یہاں جو آپ حضرات آتے ہیں اللہ کی محبت سیکھنے تو اس کے سبقے میں اللہ تعالیٰ میری بھی نجات کا فیصلہ فرما دیں اور بلا شبہ مجلس انتہائی انتہائی مبارک ہوتی ہے کیونکہ حدیث پاک میں کہ ہر آدمی ہر وہ آدمی جس کے جو اللہ کے لیے کسی سے ملنے جاتا ہے اللہ کے لیے اللہ کی محبت میں تو ستر ہزار فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے اور مستقل دعائے مفرت اس کے لیے کرتے رہتے ہیں تو اس مجلس میں آنے کی ایک حرکت تو یہ مل گئی کہ گناہ دل جائیں گے کیونکہ معصوم مخلوق سرفرشتے وہ انسان کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ اس کے لیے جس کے گناہوں کو ہیں تو معصوم معصوم مخلوق اللہ کی مورانی مخلوق ہمارے لیے ایک ایک آدمی کے لیے ستر ستر ہزار فرشتے لگا دی اس سے انسان کی قیمت بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے انسان کوئی گری پڑی چیز نہیں بہت ہی قیمتی چیز ہے اس لیے کہ اپنی مورانی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ایک مٹی کے پتلے کے ساتھ ستر ستر ہزار مورانی مخلوق لگا دی تو کتنا سیمٹی ہوا انسان بتائی کتنا سیمٹی ہوا اور دوسری دعا فرشتے یہ کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ انکا, انکا اللہ وسل وصلتی کا کہ اللہ یہ آپ کے لیے کسی سے ملنے جا رہا ہے تو آپ اس کو اپنے سے ملا لیجیے اللہ وسل وصلتی کا کہ اللہ یہ آپ کی خاطر سے کسی سے ملنے جا رہا ہے اس کی کوئی غرض نہیں کہ اس کو وہاں کوئی پیسہ ملے گا کوئی سفارش ملے گی کوئی نقصانی غرض نہیں ہے کوئی واہ واہ ملے گی بلکہ صرف آپ کی محبت میں جا رہا ہے صرف آپ کی محبت میں لہذا آپ کی محبت میں جو یہ آپ کے بندے سے ملنے جا رہا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ اس کو اپنے سے ملیں گے اور یہ ستر ہزار خریدے جو ہے اس کے لیے مختلف کر رہے انسان اسی کو خواجہ صاحب نے فرمایا کہیں کونوں مقام جو نہ رکھی جا سکی ایسے غذب دیکھا وہ چین گاری میری مٹی میں شامل تھی انسان کو یہ اپنی محبت کی چوٹ لگا کر ایسا عدم شان خزانہ اللہ تعالیٰ نے عطا کرنایا کہ یہ اپنے برتاؤ کے اعتبار سے ملائک سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے رشتوں سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے اگر یہ کچھ ہمت کرے اور جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کروایا ہے اس کے شرف کا اس کے اکرام کا اس کی عزت کا کہ دونوں جہان میں اس کا اکرام ہو دونوں جہان میں اس کی عزت ہو دونوں جہان میں یہ آرام سے رہے تو ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر گرمایا ہے یادینہ منصف اللہ تھی ایمان والو تقوی اختیار کرو طریقہ کیا کیا ہماری عزت کا ہمارے شرم کا ہمارے اکرام کا کیا طریقہ بتلایا تقویٰ امتیاز کرو تم تتواہ اختیار کرو اور راستہ کیسا؟ تے کیسے طے ہوگا تقویٰ کیسے ملے گا کیسے حاصل ہوگا وہ سازی تقویٰ والوں کے ساتھ رہو جو سچے ہیں تقویٰ میں ان کے ساتھ رہو تم بھی پوری جیسے ہو جاؤ گی کیونکہ طبیعتیں طبیعتوں کو چڑھاتی ہیں جیسے ماحول میں جیسی صحبت میں انسان رہتا ہے ویسے ہی اس کے اندر ہاتھات اور افراد اور اتوار اور گفتار ویسے ہی اس میں جاننا شروع ہو جاتا ہے تو یہ مولیا اللہ کی مدد سے یہ جانت مل جاتی ہے کہ ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے انہیں کے جیسے زارے کے جیسا بادن بننا شروع ہو جاتا ہے اب جتنے اشتکار یعنی کہ بار, بار بار آنا جانا یعنی کہ کبھی کبھار کا آنا جانا بار بار کا آنا جانا, بار بار کا آنا جانا اس نعمت کو سمر بار کر دیتا ہے بار آور کر دیتا ہے اور اس میں پھر پھل بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے اور اس پہ جو پھل لگنا شروع ہوتا ہے تو اس پھل سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں پھل کو کھاتے ہیں یعنی خود بھی بار ہو گیا اور دوسروں کو بھی مستفید کرنے لگتا ہے دوسرے بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی کہاں جاتے ہو ذرا ہمیں بھی بتاؤ بڑی ماشاء اللہ تمہارے سے تبدیلی آ گئی ہے اور انہیں سے بڑا سکون ہے بڑے آرام سے تم رہ رہے ہو حالانکہ اسی ایک کمرے میں ہم رہ رہے ہیں اسی ایک کمرے میں تم رہے لیکن ہم تو ہر وقت پریشان ہیں تمہارے اوپر ہی کیا کیسا یہ سکون ہے کیسے کہاں جاتے ہو تو خود ہی جو ہے یہ خاموش تبلیت بن جاتی ہے آنا جانا اولیاء اللہ کے پاس خود ہی لوگوں کو متوجہ کرتا ہے تو بہرحال یہ صحبتیں جو ہیں یہ بڑے کام کی صحبتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان مجالس کو چھاپے ہاں رہتی ہے ملائی کا ایسی مجالس کو گھیرے رہتے ہیں پہلے بھی رد کر چکا ہوں اور بار بار رد کرنے کی چیز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد کر بنایا قدکر فکر موقعی کیا نصیحت کی ہے کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو مفید اس قدکر میں بھی اجتمرار ہے استمراری ہے ایک بار ایک بار کہ ساموش نہیں ہونا بار بار کہتے رہیے بار بار یاد دلاتے رہیے بار بار نصیحت کرتے رہیے تو کنٹرول مومنگ کے اندر خود کہنے والا بھی مومن ہے فرماتے تھے کہ وہ بھی اپنے کان کہیں چھوڑ آیا نہیں اس کے ساتھ اس کے کام نہیں تو دونوں ہیں کہ کو کہنے والے کو خود شرم آتی ہے کہ ہم جہاں ممبر پر بیٹھ کر یہ بات بیان کرتے ہیں تو اس کو خود کی عمل کی توفیق ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ کہنے سے جو اللہ نے قانون حاضر کر دیا کنفرم مومین کا کہ فائدہ ہوتا ہے تو فائدہ ضرور ہوگا ہوگا کہ نہیں ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فائدہ ہوگا نصیحت سے تو فائدہ ہوگا تو کہنے والے کو اس لحاظ سے بھی فائدہ ہوگا کیونکہ وہ خود بھی سن رہا ہے ان اشار کا عنوان ہے پہلے معلومات بیان کی کہ نہیں کہ اللہ جی غم کو بیان کرنے سے غم کی بات کرنے سے اکثر لوگ ڈر جاتے پہلے ہی اتنی इतनी اٹھارے ہیں خلا غم پلا غم بچوں کی پڑھائی اور گھر کھانا پینا سودا سولہ بلانا اور کبھی دل زیادہ آ گیا بجلی کا کبھی کچھ ہو گیا کبھی کچھ پہلے ہی سینکڑوں غم ہے یہ آج یہ ہے غم کی بات کر لیں بھاگو جانے تو یہ بات نہیں ہے بھائی یہ غم جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ بہت ہی لذیذ غم ہے لذیذ اور نہ صرف لذیذ ہے بلکہ عزیز بھی ہو جاتا ہے لذیذ بھی ہے اور عزیز بھی ہے یعنی جس کو یہ حاصل ہو جاتا ہے پھر وہ اس کو اتنا قیمتی ہو جاتا ہے ساری کائنات کی دولت کے بدلے میں اب تقلیم کی دولتوں کے بدلے میں اس غم کا ایک درہ بھی کسی کو دینے کو تیار نہیں اس کے بدلے میں دینے کو تیار نہیں ہوتا ویسے وہ بانٹتا ہے غم کو اس دولت کو بانٹتا ہے یہ دنیا کی جو دولت ہے یہ, یہ جس کے پاس ہوتی ہے اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ دولت میرے ہی پاس کسی کے پاس نہ جائے میں سب سے زیادہ اور یہ جو دولت ہوتی ہے اللہ کی محبت کے غم کی اس کی خاصیت یہ ہے کہ جس کو یہ حاصل ہو جاتا ہے پھر وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ کسی طرح یہ میرے مومن بھائیوں کو بھی یہ دولت مل جائے لیکن مراد یہ نہیں ہے کہ جس کو یہ دولت حاصل ہو جاتی ہے बदले کائنات کے بدلے میں نہیں کہنا چاہتا مراد یہ ہے کہ اپنے غم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا پہنچا سکتا کہ بھائی تم یہ ہمیں دولت لے لو اور ذرا تم نماز نہ پڑھو یا ذرا تم فلاں ایک بات نہ کہو ایک کام نہ کرو تو وہ اس کو اس پر تیار نہیں ہوگا یا وہ کہے کہ تم بھائی اللہ کی محبت کا مضمون نہ بیان کرو تو وہ ساری کائنات کی دولت بھی اس کے قدموں میں لا دو تو وہ اس سے باز نہیں آئے اور ایسے ہی اگر کوئی کہے اب آپ یہ جو نظر کی حفاظت کی بات کرتے ہیں یہ جو بڑا مشکل مضمون ہے اس کو بیان نہ کرو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ بیان نہ کریں کسی مصلیحت سے تو وہ بات کچھ اور کر سکتا ہے وہ بھی دینی مسئلہ لیکن مال دولت کے بدلے وہ بات نہیں آ سکتا یہ مطلب ہے تو یہ غم اللہ کی محبت کا بڑا لذیذ غم ہوتا ہے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ یہ غم اتنا لذیذ ہوتا ہے ایک وارسہ ٹویٹر سے سناتا ہوں حضرت اس سے سنا ہم نے کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت ہی کوئی رئیس آدمی گورے پر سوار ہوئے جا رہا ہے اور اس کا भी بھی بہت شاندار سیم تھی اور اس کے پوشاک اور ذہن وغیرہ سامان جو ہوتا ہے وہ سب بہت سیم تھی اور اس کے اوپر وہ بڑی شان سے بیٹھا ہے اس کے کپڑے بھی بہت سیم تھی اس کے پیر میں جوتا بھی بہت سیم تھی بڑا سا پگڑا باندھا ہوا اور ہاتھ میں نوکر چاہ کر ہشم پتم سب چلے جانے اور داڑھی نموچ اور بالکل دنیا دار معلوم ہوتا تھا اور یہ جو بزرگ لباس بلکہ اس میں پیبل بھی لگے ہوئے جوتا بھی پھٹا پرانا پتا بیٹا کا جوتا تو دل میں کہنے لگے کہ اللہ عجیب آپ کے کام ہے یہ اتنی دولت اور اتنا عیش و عشرت اس کو دے دیا کہ یہ تو آپ کو نماز اس چہرے سے معلوم ہو رہا ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہے اور کوئی دین کا کام نہیں کرتا ہے ایندار بالکل نہیں معلوم ہوتا پکا دنیا دار معلوم ہوتا ہے اور آپ کا نافرمان معلوم ہوتا ہے اس کو تو آپ نے اتنا کچھ عیش و عشرت سے نماز دیا اور ہم جو آپ کو صبح شام یاد کرتے ہیں آپ کی نافرمانی سے بچنے کا غم اٹھاتے ہیں تو آپ ہمارا حال دیکھیے کہ کپڑوں میں پیرن لگے ہیں اور چُکیاں کتنی عجیب اللہ آپ کے کام ہیں تو آواز آئی کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ یہ دولت اور یہ سب ساب سامان یہ تم کو دے دیتے ہیں اور تم کو جو اپنی محبت کا خزانہ ہم نے دیا ہے وہ اس کو دے دیتے ہیں فوراً لگن کر کاپنے لگے تجدید میں رکھا اور رونے لگے کہ اللہ کوئی چیز قبول نہیں ہے کہ کو یہ دولت حاصل ہو جاتی ہے اس مثال کو یوں بھی سمجھ لیجیے کہ جیسے کوئی شخص شامی کباب کھا رہا ہے عموماً تیز مشتیں ہوتی ہیں چٹپٹا ہوتا ہے شامی کباب کھا رہا ہے اور اس کے مشتوں کی وجہ سے اس کے آنسو بھی آ رہے ہیں تو کوئی آدمی کہتا ہے کہ لائیے صاحب آپ کو تو یہ شامی کباب کھانے میں بہت مشکل ہو رہی ہے آنسو نکلنے یہ ہم کو دے دیجیے آپ نہ کھائیے گا بھائی یہ لذت کے آنسو ہے تمہیں نہیں پتا تم کھاؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ آنسو غم کے نہیں ہے پریشانی کے نہیں ہے تکلیف کے نہیں ہے بلکہ یہ تو لذت کے آنسو ہے یہ آنسو جو ہے شامی کباب کی لذت کے لذت ہے وہ اس پہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے تو یہ ہے اللہ کی محبت کا غم یہ تو ایک چھوٹی مثال اللہ کی محبت کا ہم تو عجیب ہی ہوتا ہے یہ ایسا ایسی لذت ہے کہ اس کو بیان کیا نہیں جانا کیونکہ اللہ تعالیٰ بے مثل ذات ہیں تو ان کی, ان کی ہر ہر صفت بے مثل ہے ہر عطا بے مثل ہے اس کو لفظوں میں بیان کرنا لوگ میں بیان کرنا انسان فکر کی بات ہے وہ ایسا دلگر مولانا رومی فرماتے ہیں پورے آ دل بر چپر رہا میشن ای زباں جملہ خیرامی شون جب میرے محبوب حقیقی کی خوشبو ہرشع سے میرے دل آتی ہے تو اس, اس کی لذت کو اس کے مزے کو بیان کرنے سے ای زباں آ ساری کائنات کی زبانیں زباں آ ساری کائنات کی زبانیں اس کی اور لغتیں اس مزے کو بیان کرنے سے حاصل ہو جاتی تو یہ اللہ کی محبت کی اس کو بیان کرنا ہی مشکل ہے دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں آؤ جو دل تیرے غم کہاں مل نہیں آہ جو دل تیرے غم کہاں مل نہیں دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل دل نہیں آؤ جو دل تیرے نہیں دون جہاز میں مزے کے حصول کا طریقہ یہی ہے کہ کسی اللہ والے سے تعلق کرے اور اس سے اصلاح اپنی اصلاح نزکی تدابیر پوچھ کر باقاعدہ اس کی محنت کرے اور جو ذکر و اذکار وہ بتائے اس کو پابندی سے کرے اور کل بھی پانچ کام بتائے تھے اس مزے کو حاصل کرنے کے لیے پانچ کام کرنے ہوں گے پانچ کہ اللہ کی محبت کا مزہ اللہ کی محبت کا غم اور دونوں جہان کی کامیابی اور کامرانی کو حاصل کرنے کے لیے پانچ کام کرنے ہیں پانچ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ گناہ سے بچنا ہے گناہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اس طرح سے بچنا کہ یہ جذبہ پیدا کر لینا کہ ہم جان دے لیں گے لیکن اپنے مالک کو ناراض نہیں کریں گے اور پھر بھی اگر گناہ ہو جائے تو مایوسی نہیں رہے اللہ کے راستے میں مایوسی نہیں توبہ اور استحفال کر کے اللہ کو پھر سے منالی ہمارے رضستھان بھی رہے فرماتے تھے تخوا سے رہنا انتہائی آسان ہے مشکل نہیں لوگ پریشان ہو جاتے او ہوئی کتنا وہ یہ بھی گناہ یہ بھی گناہ کتنے گنا چھوڑیں گے کیسے چھوڑیں گے بھائی کوشش کرتے رہو اور جو خطا ہو جائے اس پہ استحفال اور معافی مانگو اللہ سے نادم ہو جاؤ کچھ ہو سکے تو بھائی آنسو بڑھا لو کچھ اور اگر آنسو نہ آئے تو وہ بڑے فیار ہیں بڑے قریب ہیں اگر آنسو نہ آئے تو شکل ہی رونے والی بنا لو اس پہ بھی کام ہو جائے ابھی سے بات رہے کہ ان کو تباہ کھو فرمایا کہ رو لیکن اگر رونا نہیں آئے کیونکہ رونا تو اختیار میں انسان کے نہیں ہے ابھی ہم کہیں کہ آپ روئیے تو آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے بناوٹ کر سکتے شکل بنا سکتے تو کیسے قریب مالک ہے کہ رونا نہیں آئے تو رونے والی شکلی بنا لو ہم پھر بھی تمہیں معاف کر دیں گے بس تو فرمایا کہ سے رہنا انتہائی آسان ہے کیا کہ بھئی اگر خطا ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو جس طرح وضو کرتے ہیں ایک انسان ہے کہتے بھی ہر وقت باوضو رہتا ہے تو کیا مطلب ہے اس کا کہ کبھی اس کا وضو ٹوٹتا ہی نہیں جیسے کوئی بڑی بھی تھی گزشتہ زمانے میں تو ایک بزرگ آئے کبھی مہینے میں تو انہوں نے سب کو اردو کروایا نماز پڑھوائی اور کہا کہ نماز پڑھا کرو تب نصیحت کر کے چلے گئے के کچھ عرصے کے بعد جب آنا ہوا کہا نماز پڑھی آ نماز پڑھی تو कहा جی نے کہا کسی نے کہا کہ بھائی اردو تو کر لو انہیں کہ ادو تو وہ بزرگ کرا گئے یہ ایسے نماز ہوگی کوئی ہر نماز کے بہت اردو کرنا ہے تو ہم کہیں گے یہ شخص باوضو رہتا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا وضو ٹوٹتا ہی نہیں نہیں وضو ٹوٹتا ہے لیکن فوراً پھر دوبارہ وضو کر لیتا ہے اس کو کہیں گے شخص 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے لیکن اس زمانے میں میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی ہر وقت باوضو رہنا تو بہت بڑی نعمت ہے لیکن جو آدمی بیمار ہو جیسے اب پیٹ میں ریا ہے گیس ہے اب اس کو روکے ہوئے یہ سب نقصان دہ اس زمانے میں میرے مشید نے فرمایا کہ اس وضو سے زیادہ نگاہوں کا وزو رکھو القاع اور نگاہوں کا وزو رکھو وہ اس سے کہیں زیادہ افضل ہے اور کہیں زیادہ آپ کو اللہ کا خرف پھیلانے والا ہے کیونکہ جگہ جگہ بے فرضگی اور بے حجائی اور طرح طرح کی جتنے ہیں اس سے اپنی نگاہ کو اور قلب کو بچالو یہ نگاہ اور قلب کا وضو ہے اس سے زیادہ فاخر کی قرآن پاک میں خود فرمایا زہلی کا الگا لو یا اردو میں نہ فاؤں اور آگے اور میں آزادی کا اٹھکا لوں یہ تم کو بہت پاس کرنے والی چیز ہے یہ نگاہوں کا اور قلب کا اردو اس زمانے میں چوبیس گھنٹہ اردو رکھنا جو ہے مشکل ہے اور اس سے طبیعت اور زیادہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے گیس پیٹ میں رہتی ہے پھر وہ سینے کی طرف آتی ہے اور آدمی جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم دن کے مریض ہو کسی کو دماغ میں چڑھ جاتی کسی کو سینے میں اس سے زیادہ کہیں زیادہ افضل یہ ہے کہ آدمی جو ہے اگر پیٹ میں گڑبڑ ہو جس کے رہتی ہو اس کو, اس کو نہیں کر رکھنا چاہیے زبردستی باوجود ہونے کی وجہ سے وہ گیس کو روکے ہوئے یہ اس سے بیماری پیدا ہو جاتی ہے اور انسان اور لازر اور کمزور ہو جائے گا جو تاش ہو سکتی ہوگی اس سے رہ جائے یہ بھی شتانی شیتان کی بڑی چالیں ہوتی ہیں کئی قسم کی ہزاروں قسم کی है ہوتا ہے طرح طرح سے آپ میرے مشدد فرماتے تھے کہ عالم کو عالم کیونکہ بہت بڑا عالم بھی تھا بہت بڑا عادد بھی تھا تو عالم کو عالم کے طریقے سے کیونکہ تمام انبیاء کی شریعتوں کو جانتا ہے شیطان جو ہے انسان کی تکلیف سے بھی پہلے تھا پہلے سے تھا جنات پہلے پیدا کیے گئے انسان بعد میں کیونکہ ہے نا جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو آج شیطان پہلے سے موجود تھا کہ نہیں ابھی تو اللہ نے حکم فرمایا کہ اس کو سجا کرو اور اس نے انکار کیا تو یہ شیطان تمام انبیاء کی شریعتوں کے دقایا تک جانتا ہے تو یہ طرح اس کو اس کے پاس بہتانے کے ہزاروں لاکھوں طریقے ہیں طرح طرح سے بہتاتے ہیں تو کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح اب کسی کو لگا دیا کہ ہر وقت باوجود رہنا چاہیے اب بیچارہ لگا ہے اور پیٹ میں گول ہو رہی ہے اور بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں دبائے بیٹھا ہے کہ نہیں باغ رہنا چاہیے تو یہ تو یہ تھوڑی چین ہے بھائی اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا اور پھر بیمار پڑ گئے مریض ہو گئے اب جو کچھ تار کر رہے تھے نوازن کی توفیق ہو رہی تھی وہ اسے بھی گئے یہ شیطان گئے بابود اللہ کر اور بابود انک کام سکھا کر دور کر دیا جنید سوزادی رحمت اللہ علیہ ایک دن ان کی تعجب سزا ہو گئی تاج سزا ہو گئے تو بہت روئے بہت روئے بہت روئے اور پھر اگلے دن کیا ہوا کہ اگلے دن دیکھا کہ رات کے وقت کوئی شخص تعجب کے وقت آ کے کسی شخص نے جگہ دیا کہا تم کون نے کہیں بتانا پڑے گا کہ تم کون ہوا جی نے ٹالا لیکن انہوں نے کہا نہیں بتانا پڑے گا کہ تم کون ہوا جی شیتان تم تو میں کہتے ہو لوگوں کو تو تم تو تھکی دے کے اذان کی آواز ہوئی اور تھکی لے کے کھلا دیتا ہے شیطان جیسے شیطانات بھر جاگتے ہیں جیسے ہی اذان ہوئی بعض لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے جیسے ہی اذان کی آواز آئی سوئے ہوئے ہو بعض کی تو جماعت نکل جاتی ہے فضائی ہو جاتی ہے تو کار نہیں کام شیطان بس تیرا تو کام بہتانا ہے اور گناہ کرانا ہے نیکی سے دور کرنا ہے الٹا تجھے تعریف کے لیے اٹھا ہے یہ کیا نہیں بس آپ اٹھ جائیے تحج کے لیے کوئی بات نہیں کہ نہیں بتانا پڑے گا کیا بات تو کہا نہیں نہیں نہیں کہا بتانا پڑے گا اچھا بات یہ ہے کہ آپ کی کل جو تحج پیدا ہو گئی تھی اس پر آپ اتنا روئے اتنا روئے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کا مقام پہلے سے بھی زیادہ کہیں آگے اللہ کیا ہو گیا اس رونے کی برکت سے حقیقے پارک ہے لا سنتی ہے آبو <سؤال> کیلیہ اللہ تعالیٰ خوشی ہے کہ گناگاروں کے آو نالے ان کی خرکیاں سبحان اللہ، سبحان اللہ زیادہ احب ہیں محبوب <سؤال> نہیں احب ہیں گناہ گاروں کا رونا اللہ کو اتنا پسند کہا کہ آپ کا جو مقام میں نے دیکھا تو میں جل کر بھاگ ہو گیا اس لیے آج میں آپ کو اٹھانے آیا ہوں کہ آپ جان دیں وہیں رہا آپ نے اتنے بڑے جنید فزادی کو کیسے بہتانے کی کوشش کی لیکن اللہ کا پل جس پہ ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے تو شیطان کے بعد لاکھوں صحیح ہیں تو غرض یہ کہ گناہ سے بچنا پہلا کام کیا کرنا ہے پانچ کام میں صرف کس کام کس کے لیے اس دو جہاں کے مزے کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی محبت کا لذیذ اور عزیز غم حاصل کرنے کے لیے پانچ کام کرنے نمبر ایک گناہ سے دور ہے گنا دور رہنا اور اگر گناہ ہو جائے گناہ کرنا نہیں ہے گناہ اگر ہو جائے دیکھو میرے مشکل فرمانے تھے ایک ہے گٹر میں گر جانا اور ایک ہے خود کو گرانا تو گرانا تو ہلکیز بھی نہیں لیکن اگر پھسل گئے گر گئے تو اب وہیں پڑے نہ رہے جب گٹر میں گرتا ہے کوئی آدمی تو پھر وہ چلاتا ہے رو ہے بھائی مجھے نکالو کچھ کرو ایسے ہی اگر خطا ہو گئی تو اللہ سے لو اللہ کو پکارے مدد کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو نکال دیں گے آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے آپ وہ معاف بھی کر دیں گے اور آپ کا ہاتھ بھی پکڑ لیں گے اور آپ کا راستہ بھی طے کرائیں گے hey وہ لدینا جہاز لنا پی اون جو ہمارے رام میں کوشش کرتا ہے مجاہدہ کرتا ہے مشقت اٹھاتا ہے ہم ضرور ضرور اس کو یہ نام تاکیب کا ہے لنا پی اُسنا ضرور ضرور اس کو ہم اپنی ہدایت کے راستے بول دیتے ہیں اور اپنی صاحب اس کو لے دیتے ہیں تو گرانا نہیں ہے اگر گر گئے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں फौरन جو ہے اپنا سر اللہ کے اردو گرلر سے نکلے اب گندے سندے تو نہیں پڑے رہتے وہ فوراً جا کے نہاتے دھوتے ہیں اور کپڑے پاک صاف पाक لیتے ہیں اس سے پاک صاف ہو گئے تو ایسے ہی توفہ سے انسان بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے توفہ سے انسان بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے ہری پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہاتے کمل لادم بلو ارے گنا سے فوگا کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ارے کیے ہی نہیں گناہ تو پھر اب گا میرے مشد پر ماتد کہ جب وہ لادمبلو ہو گیا تو تم کو کیا حق ہے اس کو دمبا سمجھنے تم اس کو حقیقت حقیقل اہو ہو گیا اور تم اس کو دمبا سمجھ رہے ہو کیوں دمبر سمجھتے ہو وہ تو پاک صاف ہو گیا تو گرانا نہیں ہے گر گئے فوراً توغیر کر لی اور اللہ سے معافی مانگ لی بس اللہ تعالیٰ معاف کرنا دیکھتے اور میں اوپر انڈیر لو لیکن گنا پاک نہیں ہوگا لیکن دو آنسو اس کے کروڑوں کروڑوں گنا پاک کرنے کے لیے इस محبت کے رنگ کو حاصل کرنے کے लिए دونوں جہاں کا مزہ حاصل کرنے کے लिए دونوں جہاں میں آرام اور چین سے رہنے کے لیے اور ایش و آرام کے ساتھ رہنے کے لیے پہلا کام کیا کرنا ہے گناہ سے بچنا ہے گناہ نہیں کرنا اور اگر خطا ہو گئی گناہ ہو گیا تو فوراً دیر نہیں کرنی فوراً توبہ کرنی ہے اللہ سے ماہر ماننی ہے اور اپوب گل گڑھا کے کورونا نایا تو ہونے والی شکل بنا کے اللہ سے معافی مانگ لینی ہے تو یہ پھر مستفیق ہو گیا تو دوبارہ پھر دل ایسا ہو گیا جیسے پاک صاف گناہ کیا ٹھیک ہے نا پہلا کام یہ ہے دوسرا کام استاد گناہ سے دور رہنا جن چیزوں کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو ان سے دور رہنا جیسے ایسا ماحول ایسی گلی ایسا اسکول ایسا کالج ریلوے اسٹیشن ایئرپورٹ مارکیٹ جہاں بھی ہو وہاں بے پردگی ہو اور نظر خراب ہونے کا اندیشہ ہو کہ یہاں بھائی نامرم بہت ہیں بے پردگی تو نہیں یہاں یہاں ہیں یہ ضرورت نہ جائیں ضرورت شدیدہ ہو کوئی چیز چاہیے اور چاہیے اور سامان چاہیے سبزی چاہیے تو اس مارکیٹ کو جانا ہے لیکن بہت محتاط ہو کے جائیں کہ بھائی ہماری نظر خراب نہ ہو اور اس, اس کام کو بلکہ جلدی سے واپس آ جائے آج کل بڑی بڑی سپر مارکیٹیں کھل رہی ہیں اور لوگ وہاں ٹہلنے کے لیے جاتے ہیں پکنک منانے جاتے ہیں اور وہاں جا کر فضول خریداری بھی کر لیتے ہیں پھر گھر آ کے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں لینے گئے تھے سامان ہزار کا اور لے آئے دو ہزار کا تین ہزار کا, ہزار کا،, ہزار کا،, ہزار ہزار کا، تو یہ بھی ہوتا ہے تو غلط یہ کہ ایک یہ دوسرے یہ کہ یہ موبائل آج کل موبائل کا بڑا فتنا ہے کیونکہ اس میں چھوٹا سا میموری کارڈ لگتا ہے اور وہ انٹرنیٹ بھی ہوتا ہے اس انٹرنیٹ سے کیا کیا چیزیں درامد کر لیتے ہیں اور بہانے بہانے سے اس کو استعمال کرتے ہیں فلان دوست کی سیت دے دیں اور وہ نیٹ آن کیا اس کے بعد اس میں اگر اللہ خبریں وبرے بھی دیکھ لیں اس بہانے سے کیا کیا کام ہو جاتے ہیں اس میں ننگی فلمیں بھی میں ننگی تصاویر بھی اس میں ایمان کو برباد کرنے والی چیزیں سب اس کے اندر ہیں نیٹ کیسے جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں تو یہ سب اسباب گناہ ہیں اسباب گناہ ہیں جن سے جن سے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو کسی دفتر میں کام کر رہے ہیں وہی عورتیں بھی کام کر رہی ہیں تو وہی وہاں سے جو ہے ہٹ کر دوسری جگہ کام کرے اور اپنے جو طریقہ اپنے شہر سے پوچھے کہ ہم ایسے ایسے ماحول میں کس طریقے سے اس سے بچ سکتے ہیں تو اسباب گناہ سے دور رہنا پہلا کام گناہ سے دور رہنا دوسرا کام اسباب گناہ سے سو رہے اگر کوئی ضرورت شیرت شدیدہ نہ ہو تو ایسا موبائل نہ رکھے جس کے اندر نیٹ یا میموری کارڈ وغیرہ استعمال ہو سکے تو اس کے بچہ یہ ہے اسباب گناہ سے بچے اور تیسرا کام یہ کرے کہ جو ذکر شہر نے بتایا ہو جو ذکر شہر نے بتایا ہو جیسے ہم نے یہاں چار تجویز اپنے مشرق کی بتائی ہوئی ہم نے بیان بھی کی تھی یہاں اور ذکر کر کے بھی دکھایا تھا کہ کیسے ذکر کیا جاتا ہے جس نے نہ دیکھا ہو وہ دوبارہ ہم سے پوچھ لے اس کو بتا دیں گے چار تجزیہات ہیں مختصر کی زیادہ عبادات زیادہ وظاہر ہمارے مرشد نے نہیں بتائے ہمارے مرشد فرما دیتے کہ میں زیادہ ذکر نہیں بتاتا بس ایک کام بتاتا ہوں کہ گناہ مت کرو گناہ مت کرو گناہ مت کرو اللہ کی دوستی پوچھیے زیادہ لمبے وزیفے کرنے کی ضرورت نہیں ایک ٹانگ میں کھڑے اوپر ہزار ہزار اور ایک ایک لاکھ کا مقدار میں کلمہ شریف پڑھنا یہ سب انسان کو بالکل غیر معتدل کر دیتا ہے اور آج کل کے اناڑی لوگ جو ہے جہاں کوئی بات بتائی کہ صاحب ہمارے ساتھ یہ ہو رہے ہیں فوراً اس کو پلاں و دِیفا کر لو فلاں اتنی بار یہ پڑھ لو گے یہ بھائی اس سے کیا ہوتا ہے جنا کو تعمل نہیں ہوتا طبیعت غیر معتدل ہو جاتی ہے مزاج خشک ہو جاتا ہے نیند जाती جاتی ہے گھر والوں سے جھگڑا کرنے لگتا ہے اور زیادہ وضائف کر لیتا ہے تو بازل لوگ کو ایسا بھی ہوا کہ کپڑے اتار کے باہر نکل گئے ایک صاحب نے وطیفہ بتایا ہوا حضرت خانی رحمت اللہ علیہ کا ایک ہزار دفعہ بتایا تھا پرانے زمانے کی بات سے تو ایک ہزار دفعہ کرنا بالکل بنا ہے انہوں نے چوبیس ہزار دفعہ کر لیا تو کیا وہ نتیجہ ہوا کہ دماغ گرم ہو گیا تو حضرت خان بھی کو معلوم ہوا انہوں نے ان کو نکلوایا اور کپڑے وپڑے پہنوا کے پھر ان کی خوب شامت پٹائی کری ہم نے تم کو جو بتایا تھا ارے بھائی آپ کو ڈاکٹر ڈھائی سو ملی گرام کی کوئی دوائی لکھے آپ کہیں گے ملی گرام صبح ڈھائی سو ملی گرام شام اس کی کیا ضرورت ہے یہ دس ٹکیاں ڈاکٹر نے کہی ہے ایک ہی وقت میں کھا لو جلدی پیدا ہو جائے آپ کا جو مک واش کیا جائے گا ہے نا اور آپ کی جان کے لالے پڑ جائیں گے تو ایسا نہ کرو گئی کسی اناڑی کے پاس مت جاؤ کسی اللہ والے کے اجازت یا آپ جو مزاج شناس دیو اس سے پوچھ لو کہ ہم کیا ذکر کریں چار تجزیہ ہم نے یہاں پہلے بھی بتائی ہیں وہ ہے ایک کلمہ شریف کی تجوی ہم کو سلم بتا دیتے ہیں ایک تجویز کلمہ شریف کی ہے اور ایک تجزی اللہ اللہ کی ہے جس کو اس میں داخ کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ کرنا کیا طریقہ ہے کس طرح کرنا ہے جس کو معلوم کرنا ہوگا ہم بتا دیں اس کے علاوہ ایک خیر استعفار یہ مختصر استرفا رہے ایک تضوی کو دل لگا کر ندامت کے ساتھ کنائی میں بیٹھ کر ایک تصویریں کر اور ایک تزوی ضلع شریفی کر لیں صلی اللہ علیہ مختصر ضرور شریف صلی اللہ عالند نبی ال تصویر کی کر لو بس یہ چار تضریات ہمارے شہر نے بتائی ہیں تھوڑی سی تلاوت کر لو قرآن باغ کی اور تھوڑی سی جو ہے وہ منازع مقبول میں دعاؤں کی کتاب ہے سننا قبائل پر اس سے اللہ سے تعلق اور پر فرق بڑھتا ہے اور انعمتوں کی بارش بھی ہوتی ہے تو یہ تھوڑے سے اعمال نے یہ کر لو باقی اس کے علاوہ بس ایک ہی کام کرنے کو ساری عمر حضرت نے زور دیا تو دو کام ہوگا نا ایک گناہ سے بچنا اور دوسرا اسباب گناہ سے بچنا جن چیزوں سے گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو ان چیزوں سے خود کو بھی دور رکھو ہے نا پرانے بات میں فل کا حدود اللہ ہی فلاح تفربو ہے جن یہ اللہ کے حدود قائم کرتا ان کے قریب ہی مچ جاؤ اس لیے یہ مرشد نے بنایا کہ تفیب ہوگے تو تفیرو بھی ہو جاؤ گناہ کے قریب جاؤ گے کان بہت مبتلا ہو جائے گا کرنا ہے کہ جب کیچڑ زیادہ ہوتا ہے تو بڑے بڑے جاتے ہیں پھر داڑی اپنی بھول جاتے ہیں ٹو بھی بھول جاتے ہیں یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم لمبا کرتا اور ٹکنے کولے پھر رہے اور یا اللہ کے لباس پھر رہے ہیں اور یہ بھی بھول جاتے ہیں نظر حرام کرتے ہیں اور اللہ اور رسول کی لانت کے مجھے ہو رہے ہیں ٹوپی بھی ہے داڑھی بھی ہے ٹکنا بھی کھلا ہے لمبا کرتا بھی ہے اس کے باوجود کولہ رسول کی لانت کو لیے چلنا یہ کتنی افسوس کی بات ہے تو ایک کام یہ کہ گناہ نہیں کرنا دوسرا کام ادب گناہ سے دور رہنا تیسرا کام جو ذکر شہر نے بتایا ہو دیکھو بھائی آدمی اپنی مرضی سے ذکر کر سکتا ہے ذکر کے لیے کوئی پابندی ہو رہی ہے اور ذکر کی اداکار ایسے ہیں جو حدیث پاک سے صالح ہیں تو اس میں تو کوئی پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں لیکن مقدار کا تعین کسی اللہ والے سے کسی طویل شناخت سے کسی امداد شناخت سے کہنا چاہیے کہ ہم کتنا تو خواجہ صاحب ہمارے حضرت رحمۃ العلیک کے اضر خلا قامد بہت شہید ہے بہت عاصف حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے انہوں نے کیا کہ حضرت یہ ذکر جو ہے جب کام ذکر سے بنے گا تو شہد کی ضرورت کیا ہے کیوں ہم شہد پہ کام جب ذکر بنائے گا تو ہم ٹھیک ہے گھر بیٹھ کے اللہ اللہ کری کہ شہد کی کیا ضرورت ہے فرمایا کہ دیکھو بھائی، تو تلوار ہی ہے کاٹ کی کو تلوار ہی ہے لیکن جب سپاہی کے ہاتھ میں اگر زمین سے دری ہے تو کاٹ پہ تلوار نہیں کرنی ہے لیکن دری ہے زمین تو وہ کسی کام کی ہے نہیں جب کسی کے ہاتھ میں ہوگی تب اس کی کاٹ دو تو اس لیے شہد کی ضرورت ہے تو وہی شہد سے ذکر پوچھ لو اور اس کو پابندی کے ساتھ کرو دل لگے یا نہ لگے دل کے بندے نہ بنو اللہ کے بندے بنو مزے کے بندے نہ بنو اللہ کے بندے بنو مزے کے حاجت کے بندے بنو بس دل لگے یا نہ لگے ہمارا تو کام جس کرنا ہے ان کو یاد کرنا کام کرنا ہمارا کام ہے مزہ وغیرہ ہمارے اختیار بھی نہیں جو چیز اختیار بنی ان کے پیچھے بھی نہیں پڑھنا چاہیے کام کرنے سے کام بن جاتا ہے تو تیسرا کام کیا ہے ذکر اللہ کی پابندی جو شیخ نے بتایا ہو ذکر اس کی پابندی کرنا اور چوتھا کام ہے سنتوں کی اطباع سنتوں پر موادت ایک جو ہے گناہوں سے مبادت یعنی دوری اختیار کرنا اور ایک گنا سب سے پہلے گناہ سے حفاظت دوسرا ہے مبادت افراد گناہ پھر سے مبادت اور تیسرا ہے ذکر اللہ پر مداغمت مداغمت جوان کے ساتھ پابندی کے ساتھ ذکر اللہ کرنا اور چھوٹا کھانے سنتوں پر معذبت یعنی ہر کام سنت کے متعارف کرنا ہمارا سونا ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور ہمارا چلنا پھرنا اور ہمارا بول چال کرنا بیوی سے کیسے بات کرنی ہے بچوں سے کیسے شفقت سے بات کرنی ہے والدین کے ساتھ کیسے عدد سے بات کرنی ہے دوستوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے عام مومنین سے کیسے بات کرنی ہے کوئی عزت دار آدمی آیا اس کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے مہمان آیا تو کیسے سلوک کرنا ہے کھانا کھا لیں تو کھانے کا طریقہ کیا ہے اور دسترفان کو بڑھانے کا طریقہ کیا ہے اور سنجے کا طریقہ کیا ہے سونے کا طریقہ کیا ہے جاننے کا طریقہ کیا ہے اور وضو کا طریقہ کیا ہے سنت کا نمازوں کی سنتیں اس ساری کی ساری سنتیں چوبیس گھنٹے کی صبح سے لے کے شام اور شام سے لے کے صبح ہر کام میں اس سجو کو اختیار کر لیں کہ یہ کام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا تھا اس سے کیا ملے گا یہ دیکھو یہ ملے گا نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم نقشے قدم نبی کے, کے ہیں جنت کے راستے اللہ سنت کے راستے اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات ہو جائے اور کہتا ہے کیا چاہیے بھائی آگے کیا چاہیے اللہ سے ملاقات ہو جائے اللہ کا پیارا بن جائے تو سنتوں پر اوپر اور پانچواں کام بہت آسان بہت مزے اور بہت ہی ترقی کرنے والا پانچواں کام اور ان تمام چاروں باتیں جو بھی پہلے بیان ہوئی ہیں اس کی روح عوام اور اس کا مغن صحبت اوریابت اولیاء اسی اللہ والے کی صحبت میں پابندی سے آنا چاہیں پانچ کام ہو گیا نا پہلا کام گناہ سے بچنا دوسرا کام اسباب گناہ سے بچنا اور تیسرا کام ریز اللہ کو پابندی سے کرنا اور چوتھا کام سنتوں پر معذرت کرنا ہر کام سنت کے مطابق کرنا اور پانچواں کام صحبت عید ازبار میں پابندی سے آنا جانا رکھنا بس یہ پانچ کام کرنے سے انشاءاللہ شاء تعالی ایک دن آئے گا کہ دو جہاں کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا اب جلدی جلدی احساس میں پڑھ لیتا ہوں تو نہیں کروں دو جہاں کا مزہ اس کو ہاتل نہیں آؤ جو دل چلے غم کا ہام نہیں آپ چانے ہمیں یہ کرم آپ کا آپ ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ پرنم چانے نہیںورن چل نہیں دیکھو مجبور ہو گیا ایک بات کرنے کے کہ ایک مثال بڑی خطر کی یاد ہے فرمایا کہ دیکھو ایک کروڑ کا چرام, چرام ہوتا پرانے زمانے میں یہ اب آس تو دوسری معاملہ ہو گیا پہلے مٹی کا دیا دیا کہتے تھے اس کو اس کے اندر تیل اور بتی ہوتی ہے اس کو چلاتے ہیں تو جیسی جو, جو ہے حیثیت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ مرا کے یہاں بڑھیا بڑھیا چراغ और ہیں اور رئیس ہوگا होगा तो اور और چرا ہوگا بادشاہ ہوگا تو اس کے اندر یہ موتی جڑے ہوتے ہیں تو فرمایا کہ ایک کروڑ کی موتوں کا موتیاں جڑی ہیں چراغ کے اندر کروڑوں کے موتی جڑے ہوئے چراغ کے اندر اور بتی بھی موجود ہیں لیکن تیل نہیں ہے تیل نہیں ہے اور بھی تیل بھی موجود ہے چلو کروڑوں کا تیل بھی اس میں بہت ہی چینٹی قسم کا خوشبودار تیل بھی وہ اس میں لیکن اس کے پاس آگ نہیں ہے آگ اب ایک, اب ایک مٹی کا بہت ہی ٹوٹا ٹوٹا دیا ہے اس میں تیل بھی ہے اس کے پاس بھٹی بھی ہے اور وہ جل بھی رہے اگر چمچے مار آئے لیکن جل رہا ہے تو وہ جو کروڑوں کا چلا ہے اس میں کروڑوں کا تیل بھی ہے اور بتی بھی ہے لیکن آگ اس کے پاس نہیں اس کو آگ نہیں جی پڑے گی کہ نہیں مٹی کا دیا اگر اس کے लगा لگا دو تو وہ جل جائے گا کہ نہیں جل جائے گا ہاں اس لیے شہر اگر ٹوٹا موٹا بھی ہو لیکن شہد کی ضرورت پھر بھی پڑے گی ہاں شہد کے بغیر کام نہیں بنے ہاں یاد رکھو کہ آج پھر اسے لینی پڑے گی اگرچہ دیا ٹم ٹماٹر ہو کچھ بھی ہو لیکن آج اس سے لینی پڑے گی ابھی وہ دیا کام کا آپ چاہیں ہمیں یہ کروں آپ کا ورنہ ہم چاہیں کہ تو قابل نہیں صحبت اہل دل جتنے پائی نہ ہو صحبت اہل دل جتنے پائی نہ ہو اس کا غم دل دل اس کا غم غم یعنی اگرچہ وہ بنکیں گی ہے لیکن اس کا غم موتبر نہیں اس کا درد موتبر نہیں ہے یہ اس کو گبرا کر دے گا لیکن اگر اس کی کشتی کا کوئی چلانے والا ہوا تو یہ انشاءاللہ شاء سیدھے راستے پر چلتا رہے گا اور منزل سے پہنچ جائے گا ہو داری واڑی بھی نہیں ہمارے پاس کسی کام سے آئے تھے کچھ معاملہ کرنے کے لیے تو کچھ وہ بارگیننگ کرنے لگے بارگیننگ کہتے نا کچھ کیا کہتے ہیں اردو میں کچھ غور کار کرنے لگے تو پھر وہ کہنے لگے کہ آپ جانتے نہیں ہیں میں فلاں گروپ کے پاس جاتا آتا ہوں ان کے پاس کر بیٹھتا ہوں اور مجھ کو جو ہے قرآن پاک کی بڑی آیتیں مجھے کلکی ہیں کہنے لگے میں خود کہہ رہی کہ میں آرف بلّا ہوں تو میں نے ان کو بھائی بتا دیا کہ بھئی ہمارے حضرت تو یہ کہ جس کے جو شریعت ہندوستان چلتا ہوں تو وہ آرف تو کیا ہوگا وہ باغا بلّہ تو اڑ سکتا ہے آر بلّہ ہم نے تو ساتھ گیتے کہہ دیا تو پرانی بات تھی میں کہہ دیا ایسے ہمیں بہت ہی کوئی باثر شخصیت ملے افسر تھے بہت ہی اوپر کے کیڈیٹ میں ان سے ہمارا دلوار پڑ گئی کسی میں تو وہ بھی یہ کہنے لگے ذرا مروف کرنے کے لیے کہ میں پیر بھی ہوں میں نے کہا بھائی ہمارے حضرت میں ہماری گاڑی مجھ کو نہ ڈسنے ڈکی ہوئے نہ کچھ جو شہریت پہ نہ چلتا ہو شرط سناتے تھے وہ ہوئے وہ ہوا نے بھی اڑتا ہو رات دن سر کے سنت کرے شیطان ہے وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے ارے وہ شاید اور بھی اگر ہوا میں اڑنا ہی کرامت ہوئی تو مکھی بھی توڑتی تعلق کروں مقصد یہ ہم نے ان کو سادگی سے کہہ دیا کوئی ہمارے یہ سکھایا ہے آپ لوگ ایسے نہیں کہے گا ایسا نو کے مار پیٹ آئے محبت آ جائے اور میری ساتھی کہہ دیا ان کو لیا ایسا آدمی جو ہے وہ آئی تو کیا پاگڑ دلہ ہوگا ہوگا وہ تو مطلب یہ ہے کہ جب تک کسی اللہ والے سے تعلق نہ ہو تو اس کا غم معتبر نہیں ہے اس کا راستہ معتبر نہیں, نہیں صحبتے اہل دل جتنے پی نہ ہو اس کا غم غم نہیں اس کا دل دل نہیں جس جگہ کا پورو ملتا نہ ہو جس جگہ آرو ملتا نہ ہو کے مان دل بھی وہ میری مندر نہیں یعنی جو جگہ جو ماحول جو لوگ اللہ آپ سے دور کر دیں میری منزل وہ نہیں ہے میں تو آپ کا ہوں نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا انہیں کا انہیں کا ہوا تھا جل جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو ان کے بھی وہ میری نہیں ہپ سے لگاتان جو نل غیر حق سے لگاتان جو اپنا دل اول پت کے غم کب ہار مل نہیں پت کے نہیں یعنی جو گناہ میں ہوتا ہے ممکن ہی نہیں ہے چاہے لاکھوں تک کرے کتنی بھی عبادت کرے لیکن گناہ بھی نہیں چھوڑا ہے اور توڑا بھی نہیں کرا ہے کبھی بھی اللہ والا نہیں ہو سکتا اللہ کو کبھی نہیں پا سکتا دل تیری کے غم آپ کا وہ نہیں. ہوں میں بس اور کسی کا نہیں یہی ہے لا الا اللہ کیا ہے لا الہ الا اللہ آپ کے سوا ہمارا ہے ہی کوئی نہیں ہم آپ کے آپ ہمارے کوئی دوسری بات ہی نہیں آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں کوئی لے لا نہیں کوئی مہ نہیں کوئی कोई لا نہیں کوئی, کوئی, کوئی حسین آ جائے حسین کا باپ آ جائے حسین کا دادا آ جائے اللہ آپ اس کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ آپ نے منع کر دیا ہم آپ کے ہیں آپ کے پاوے دار ہیں ہیں آپ کے بندے ہیں یہ مرنے والی لاشوں کے تھوڑی ہم غلام ہیں ان کے غلام بن کے تو ہم اور اپنے آپ کو اپنی قیمت گرا دیں یہ کیسے ہیں تو آپ کے بندے آپ کا میں بس اور کسی کا نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں دو جہاں کا مزہ دل درے کہاں دل نہیں آر ہے یہ اپل سر ببا گے دہل کی رے اپل بابا گے دل گہرے بت کا کوئی پار نہیں اللہ کی محبت کا خزانہ لامحدود ہے جتنا ترقی کرتے جاؤ جتنا ترقی کرتے جاؤ اور دوستوں یہی زندگی ہے جو محنت کر سکتے ہو جان دے کر اللہ کو حاصل کر لو سو جان بھی دینی پڑے تو اللہ کا سوزا سکتا ہے دوستو بڑا سکتا ہے تو اجان دینے پھر دی. موقع نہیں ملے گا کہہ رہا رفل سر بب آگے دہل کہہ رہا ہے یہ افل سر بابا گے توہرے اول کا کوئی سار نہیں بہرے اول کا کوئی سار نہیں کا مزہ اس کو حاصل نہیں جو دل تیرے دل کا دیکھو سارا سی باتیں آپ کو بتائیں کوئی علمیات ہمارے پاس نہیں ہیں کوئی بڑے بڑے علوم ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن ایک چیز بڑے کام کی بتا دی کہ الوم کا بھی مقصود کیا ہوتا ہے اللہ کی جان اللہ کو پانا اللہ کے خوش مندی حاصل کرنا تو اللہ کی خوشمندی حاصل کرنے کا نسخہ ہم نے آپ کو دے دیا اپنے مرشد کا بتایا اگر راہ چلنا راہ روح کا کام ہے مرشد تو بس پتلا دیتا ہے راہ راہ چلنا راہ روہ کا کام ہے تجھ کو لے چلے گا تجھ کو مرشد لے چلے گا دوش کا دوش مانی کرنا کیا ہم آپ کو اپنے کندھوں میں بٹھا کے چلائیں گے کہ ایسے چلو ایسے نہیں کو نہیں آپ آئے اللہ کی محبت میں جس کو اپنے نظر کی احتیاج ہوگی جو اپنے آپ کو سمجھے کا محتاج وہ پا جائے گا جتنی محنت کرے گا اور ہمارا ہم آپ کو کوئی گلبانگی آپ نے یہ کام کیوں کیا یہ جی کام کیوں نہیں کس کو مرشد لے چلے گا دوش پر یہ تیرا رہے رہ ہے ہے نا رات مرشد کو بس بتلا دیتا ہے راہ راہ را چلنا راہ لوگ را کام اللہ تعالیٰ قبول ہمارے عمل کی توحیق مجھ کو بھی اور صحت بہادری اور تمام دوستوں کو اللہ جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے. اللہ پاک اب ہمیں عمل کی توحیق نسک کرنا ہے اللہ ہم سب کو ایسا جذبہ نصیب فرمائے کہ یہ گناہ بھی نہ کرے جان دے دے لیکن آپ کو ناراض نہ کرے اللہ پاک ہم سب کو ولائن دیتی ہے کہ سب سے انتہا اپنے درد تھار سے ہتا رکھنا ہے ہم کو بھی ہمارے گھر والوں تو آپ اردا وانا ہے ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس نے زندگی تزین کرنے شریک کیے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی پاس آپ جگہ ایک وقت مقرر کر لیں کوئی صبح کا شام کا درمیان کا کوئی وقت مقرر کر لیں وقت مقرر کر کے کام کرنا اچھا رہتا ہے یہ نہیں کہ کبھی کسی وقت کر لیا کبھی کس وقت وقت مقرر نہیں کیا تو بھول گئے پھر وہ رہی جاتی تھی اور وقت مقرر کرنے سے اہتمام ظاہر ہوتا ہے اہتمام اللہ کو پسند ہے اس کا فائدہ زیادہ اس لیے کچھ وقت کا مقرر کر لیا کچھ شام کا مقرر کر لیا یہی وقت میں سارے معامولات پورے کرنا ضروری نہیں ہے صبح کو عموماً فجر کے بعد اچھا وقت ہوتا ہے اور فجر کے بعد جو فرشتوں کے بھی فرشتوں کی ڈیوٹیاں بھی تبدیل ہوتی ہیں تو اللہ کے پاس جاتی ہے اللہ کے بندے آپ کو یاد کر رہے ہیں ایسے ہی شام کا شام کا وقت بھی ایسے ہوتا ہے ہمارے بزرگوں نے دو وقت کو پسند کیا ہے بھجن کے بعد اور مدع کے بعد تو جیسے اس کو تقسیم کر لیں جیسے مرضی ہے یا لیکن مقرر کر لیں دو تجبیات صبح کر لی جائیں دو شام کو کر لی جائیں تو تقسیم ہو جائے گا تو پہلا پہلی تجویز ہے شریف کی اور کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیے اور ایسے زیادہ بہتر یہ ہے کہ نہ پیٹ زیادہ بھرا ہو نہ زیادہ بالکل خالی ہو تو, تو بھوک لگ رہی ہو تو بھوکی دھیان زیادہ رہے گا اور اگر پیٹ زیادہ بھرا ہوگا تو نیند نیند آ جاتی ہے یا پھر کیس بند کرنا شروع کر دیتی ہے تو صبح ہی کا وقت ایسا مناتے ہوتا ہے سب کسی پاک پاک جگہ پر بیٹھ جائے اور تصویریں بیٹھ جائے اور لا الہ الا اللہ, اللہ کا ذکر اس طرح کریں کہ جب لاح تو ہلکا ستائی جانے کوئی جڑ جائے سر کو حرکت میں دے ضرب نہ لگائیں دو سے کیونکہ اس زمانے میں سباہیں کمزور ہو گئے ہیں جتنی کمزور ہو گئے جتنی سر کی ضرور نہ لگائے ہلکا ستائے جانے کو جانا ہے لا الہ الا اللہ یہ صحیح ہلکے سے زیادہ زور سے بل نہیں کر اور درمیانی آواز سے ہو ہلکی آواز سے بہت تیز آواز نہ ہو بالکل غائب نہ ہو اور آواز ہو اس میں اور جب لا الہ کہ یہ تصور کریں کہ ہماری لا الہ چونکہ حدیث پاک میں ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ میں اور عرش آزم میں اللہ سے ملاقات کرتی ہے لائنا کوئی رکاوٹ نہیں ہی بھی یہ لیے و آسمان پار کر کے عرش آزم سے بھی آگے نکل کر اللہ سے ملاقات کرتے سے پاک نہیں نظر وہ ہے جو قوموں مقام سے پار ہو جائے اور جو رواں پر پڑے بیکار تو ہماری یقین کے ساتھ کہ ہماری لائلہ اللہ سے ملاقات کرے لا اللہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا لو لو لو اس طرح اور جب لائلا کہیں تو یہ تو طور کریں کہ ہماری لائلہ ہر شادم تک کیا رہتی ہے اور پل اللہ کہتے ہیں یہ تصور کریں کہ ہر شادم سے نور کا ایک سسم نکل رہا ہے جو ہمارے قلب میں داخل ہے اب بہت زیادہ کنسنٹریشن کی دماغ کو اس پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہلکا سا دھیان کافی ہے بس بچے خبر کر کے بیٹھ جائیں کابیما لگے رہنا ضروری نہیں ہلکا کا دھیان کا اور دس پندرہ دفعہ جب جائے جہاں صلاح پہ لیں تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل دفعہ کے نام قلم کو مکمل کرے گا یہ طریقہ تو ہو گیا قدم شریف کا اور دوسری تصبیر اللہ اللہ اس میں دار کسی کہتے اللہ کا نام ہے اللہ تو جب یہ تصویر کریں تو ایک تو یہ خیال رکھیں کہ ہمارے شہر نے خواتین کو اس مزاج کا ذکر مسلح حقن نہیں تجویز کرنا اس کی جگہ وہ سبحان اللہ پڑھیں سبحان اللہ اور سبحان اللہ اس طرح سے پڑھیں خواتین کہ یہ تصور کریں کہ ہم جو اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں تو اللہ کی پاکی بیان کرنے سے اللہ کی پاکی میں زاف نہیں ہونا بلکہ ان کی پاکی بیان کرنے سے ہم بات ہونا ہے دفعہ وہ بھی دکھا جتنا شیخ نے بتایا ہو لیکن ایک تلوی تو ہر کوئی کر ہی سکتا ہے باقی اگر کسی کو وہ تو ہم بتا دیں میں کتنا تو دوسری کلزی اس نے بات کی ہے اللہ اللہ اور لیکن پہلے اللہ پر جلد جلال کہنا باقی ہے پہلی دفعہ جب اللہ کہیں گے تو اس کے ساتھ جلد جلال وہ بھی کہتے ہیں ایک دفعہ اس کے بعد اللہ اللہ کریں اور اللہ اللہ کرنے کا طریقہ دیں ہے کہ ہلکا ہلکا تھا جو ہو جائے ہلکے اور درمیانی آواز اور دوسرے یہ کہ اس تصور کے ساتھ اللہ ازاں کریں کہ ایک زبان تو منہ میں ہے جس سے انداز نہ کریں ایک زبان پھل ہے وہ دو زبان بھی اللہ ازا کر رہی ہے سے بھی اللہ ادا ہو رہے ہیں اس میں بھی زیادہ دھیان رکھانے کی ضرورت پھل پر کا دھیان کافی اللہ اللہ اللہ اللہ ال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ یہ صحیح سے اس میزاد کی تصویر کر لیجیے دو تربیحات جو بتائی ہیں اس میں جو چار آماز ہے نا اس میں بھی یہ تجیحات لکھے ہوئی ہیں سر طریقہ میں آپ کو بتاتے اور تیسری تصویر ہے استفار کی ادھر انہ ہے اس کو شام کے روز مقرر کر لیں اور تھوڑی سی دل میں انتظار ہو ندامت کا اپنے گناہوں کا خیال ہو اللہ سے معاشی بات آج وہ آ جائیں تو زبان کا واقعی کیا ہے تو یہ تذویر کی قضبیح ہے اور ایک تذویر اور شریف کی صن اللہ علیہ نبی حدیث شریف سے ثابت ہے مختصر ضرور شریف ہے یہ ضرور شریف کی ایک تصویر ہو گئی تلاوت یہ ہے کہ بعض لوگوں کے خواہ مضبوط ہیں دماغ کو تحمل ہے ایک پارا بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایک پارا نہ ہو سکے हो تو آدھا پارا آدھا نہ ہو سکے تو پاؤ پارا پاؤ نہ ہو سکے تو تین رکو دو رکو ایک رکو تین آیات پابندی مزدور ہے ناوا نہ ہے تلاوت اتنی تحمل ہو اتنی کرے لیکن ناوا نہ ہونی چاہیے ہے اور اس کے تین حق بھی ساتھ کے ساتھ اللہ تعالی کے کلام کی تلاوت کے تین حق ہیں ایک تو یہ کہ عظمت کے ساتھ کرے اور بڑے مالک کا کلام دوسرا یہ کہ محبت کے ساتھ کرے کہ ہمارے پالنے والے کا کلام پالنے والے کو پالی ہوئی چیز سے اور پالی ہوئی چیز کو اپنے پالنے والے سے محبت رکھے محبت کے ساتھ اس کو انجام دے اور تیسرا حق یہ ہے کہ یہ تصور کرے کہ میرے مالک نے مجھ سے فرمائش کی ہے ہمارا کلام سناؤ دیکھنے کے سبر تو اس میں تجویز بھی آ گئی تجویز کے ساتھ باپ کو پڑھنا ہے نا مالک کا کلام ہے اس کے سامنے کسی کا کلام غلط پڑھو ایک شاعر کا کلام غلط پڑھو اس کو کسی ترویج ہوگی تو اللہ کا کلام تو کلام الملوک کی ملوک الکلام شاہوں کا کلام بادشاہ بادشاہوں کے کلام کا بادشاہ اس کی تو کوئی نسل نہیں کہ اس کو کس طرح اور کس محبت سے کس سے پڑھنا چاہیے اور اس تصور سے کہ اللہ سن رہے ہماری خلاف ہے نا تو یہ تین ہفتے تین فائدے تو بتائیے بتاتا رہتا ہوں کہ بھائی اس سے اللہ کی محبت پڑتی ہے جنوں کا زم دور ہوتا ہے ہر ہاتھ پر بے سنجید کی ملتی ہے تو تلاوت کو پابندی دے اور منازات مقبول جو حضرت رحمت اللہ علیہ نے سننا دُعاؤں کا ایک مجموعہ بنانا تعریف کر دیا سب کی سہولت کے لیے اور اس کو تقسیم کر دیا ہر روز کی ایک منزل ہے ساتوں دن کی ایک ایک منزل ہے اس میں کوئی خاص بات نہیں پر آسانی کے لیے اس کو تقسیم کر دیا کہ کرمے سے شروع یا ہفتے کے دن سے شروع کریں اور ہر روز اتنا اتنا پڑھتے ہیں اور جمعے کو ختم ہو جائے گی پھر ہفتے کے دوبارہ ایک تقسیم آسانی کے لیے کرتی ہے تو روزانہ دعاؤں کو پڑھے نہیں ان دعاؤں کو مانگنے دعا پڑھنے کی چیزیں دعا مانگنے کی دعا مانگیں اور اگر وہ بھی یہ منزل پوری نہ ہو سکے آدھی مندر پڑھ لیں چند دعائیں پڑھ لیں لیکن اس میں ناکہ بس یہ ہے معمولات اور صبح شام دعائ وہ ہے صب شام وہ مل جائیں گے تین دفعلاد کی تو سب کو معلوم صلی اللہ ع ع شا کرنا ہےجرفٹرجر آفٹر مغرب یہ تین تین دفعہ تینوں پل پڑھ لے گا کوئی شر اس کو نقصان نہیں پہنچا کوئی شر کے جب رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی اکثر اس میں جن جادو آتے فلانا کا ڈاکو لگے ہیں سب چیز شامل ہے عملہ یہ کہ کوئی فضا اس کے لیے لکھی ہو جو فضا کی بھی کئی چشمے ہیں وہ بعد میں کسی موقع بتا لیں گے ایک فضا ایسی ہوتی ہے جس کو ٹال نہیں سکتے وہ آگے ہی رہتی ہے وہ تکمی کام ہے اللہ کے وہ بھی بندوں کے ساتھ رحمت ہی ہوتی ہے تو بہرحال وہ اگر آ جائے تو کچھ نہیں کر لیکن یہ سب چیزیں یہ حفاظت کے لیے اور بھی گوارے ہیں لیکن یہ تو وظیفہ ایسا ہے تینوں پھول کا کہ مستقین نے فرمایا کہ یہ تمام اولاد کی تصفل کر دے گا عفاظت کرے گا ہر ہر وظیفے سے جو ہے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے ہر شخص حفاظت کر لیجیے